فَأَخْرَجُوا لَنَا وَنَارُهُ فَقَالَ <سؤال> لَهُمْ رَبُّكُمْ إِنَّ هَذِهِ الْقَاهِرَةَ مِغْرَامٌ وَأَنِي یہاں نی کا آپ يُحْزِئَ تُعَالُ وَحَطُّ الْعَلُمِ مُضِيَّةُ وَرَضُّ بِاللَّهَ وَأُولُهُ طَعْرَ قَالَ قَوْلَ عَلِيدًا أخوان فإن قول الحديث قتاح الله وفصل الهجل محمد من صالح الله وفصله وطوله المُحفتاته وقل الله ضرب الاجتماع وقلنا بجأشور وقلنا ما تصرح لنا فعوضنا من ترعي لبيه من الشيطان المصير بسم الله الرحمن الرحيم إن تستميلة بنت محر الإسلام وعند أرسل وعند أعلم جمالك ربي الله تعالى هذا قال ایک دو سے وہ خود اس رکھایا اور بنا رہا سر مسلم مرتب اور مزاحیوں کو اللہ کی بڑی نام سے سب سے بڑا گرام والوں پر اس نے ہمیں اسلام کروایا ہم سب کو ہمارے بنایا لڑی یا ڈرا ہوا لڑکی تو محبوب بھی ہو اسنام کے بارا کوئی کرتا بہت زیادہ اس نام نہیں ہے ہم بڑا اللہ تارہ ہمارے اسنان کو چھوڑ کر کے کسی کوئی اور ہمارا نہیں کام کیا ہے ہر چیز مجھے آج پر ہر چیز کی کچھ علاقتیں اور شادیاں ہوتی ہیں اس کے اندر اس کی آر پوریاں ہوتی ہیں اس کے پہچانا جانا رہتا ہے اس کے یہ کیانیا میں اتنے بدار تھے مگر ہر کوئی لوگوں میں آپ کو نقصان ہوگی آپ کے ساتھ کا کوئی لوگوں کے جس سے ہے ہر اور ہر مدد کے بے خوان جن کو بڑھانا جاتا ہے وہ کل اتنا اور اسلام کی کام پر سب سے بڑی شادی جس کے سب سے دنیا میں سارا سارا جس سے ہوتا ہے آپ اگر اور سارے کے ساتھ دنیا بے حد ہوتی ہے تو تمہارا ہوتا ہے دنیا کے کافی کام بے شرم ہوتی ہے اور اس کی ہوتی ہے کہ سب مسلمانوں کا ہے تم شرمانے والے بنو ان کا وہ ہونا مشہور اردا ہر بڑے ہوتی ہے ساتوتی ہوتی ہے بہچانا سارا ہے جس کی ایک گارا اور احساس ہوتا ہے مختلف کو اسلام کر آیا اور اسلام کی طرف ہوگی جو دنیا کے تمام ہزار شدہ مختار ہوتا ہے آپ اسے اللہ تعالیٰوں کو آیا بار آیا کس کا ایک عشیت نشر کا اشارے اور حیا اور دے دیا ہزاروں نے ہرا اور کنار ان دونوں پتا ہٹانا اس کی جو ہے ہرا اور کمان اتنا چہرا کیا چھوٹا پیلوں کو ہمارے سہارا سے کیا ہے اسی لیے ہر اگر کسی نگر ہے تو حیابی ہوگی اور اگر کوئی ہر تار ہے تو سینار بھی ہوگا کئی بار روپیہ ہاتھ ہونا ہو جائے گا ان کرے یا اس میں ہزار کی اگر ہو جاتا ہے اور سے ہو جاتا ہے سرام طرح ایک سر خبر ہے کہ اب ہزاروں پہ کی اس کا مطلب ہے کہ انسان پہنچ ہے دیر ہے اسی ادب کی نشانی کیا ہزار ایمان حیامان سے بہت سارا روز اور سے جنتا وہ چھوٹے بھائی کو بہت اچھا رہا ہے تم اتنا ہر تم اتنا ہرا کرتے ہو سارا کرتے ہو اتنا ہر کرنے کے ہونا آرام کر رہا ہوں چھوٹے بھائی ہیا کرتا ہوں کوئی سارا آپ نے سن لیا آپ چھوڑ کے اور سماچار اس کو برامد نہ کرو اپنے پر اور سرد کی جگہ کو براب نہ حیا ہے اور حیات میں سکار پہ ہی چھوڑ سکتا ہے حصہ اور حیات میں ایک ساتھ ایمار ہوتا صحیح ہوتا صحیح ہے کہ آپ نے ساتھ پڑا انو سکوا ایمار کی سر پڑھتے جا رہا تھا پتا ہے اور سب بھی کر کے ہوتا ہے اور وہ آنا سب سے آگاہ کر کے ساتھ وہاں کر تم آواز کریے اور سب کے سوچ کے ساتھ ایک راستے ہے تخلیقہ آپ آرہ اور سب سے ارنا سم پر ہر سوا سکے بیمار اور ہر ایمان کا اتر ایک سولہ ہے حیا ایمان کی ایک بہت ہیں کی سارا اس وقہ کار کا گرا رہے جس طرح پہ پارٹی کرتا اس کو پیدا ہو اور کتنی تمہارا والا ہوتا ہے لیکن ایک حیا کتنی نہیں کر کے کس ہے آدمی کو اندر کو پیدا کرنے کی کوشش ہے کسی کو اکرار کھانا کسی کے اثر किसी की इज्जत किसी की जमावत किसी की अहमियत किसी की अवस्था आपको इतना क्या कर उसके खिलाफ पाँचते हो उसकी वक्त करने का आ चीज आदाना कर दो आ रहा है आपके दिन में किसी की आवा को किसी की इज्जत को किसी की शरारत को और किसी की इतनी ज्यादा अहमियत के पास पाना गए ये जो ऐसा है उसको नहीं करना चाहिए चुनाव बहुत करेंगे कहा किसको कहा जाना किसी के बड़े की किसी के बड़े पर्थी किसी की इनका एक आज की और किसी के चलावा का उत्साह और किसी की अहमियत का इस अगर आपको एहसास हो जाए कि आप अगर उसके साथ कोई काम करना चाहें तो सौ एहसास आप और उसकी काम करते हो किसी तरह से किसी का एहसास किसी का एहसान और किसी का अलसान आपके ऊपर एक इतिहा हो اور آپ کو اس کے احساس اور کا آپ کے دکھے اس قدر کے بعد اگر آپ کو شیزان اس کے چڑھاؤ اور اس کی ناپرامی کرنے کی آگاہ کرے تو آپ کا حساب اس کی کافر کرنے سے جیسے یہ اس کی آرام نہیں کریں گے اس کے ارادہ ہمارا احسانوں کا کیا ہے کسی کے ساتھ کسی کے احساس کسی کے اپنے طرف کا احساس کر کے آپ اس قدر سے پار ہو اس کے احساس کا کہ اگر سہار آپ کو اس کے خلاف ادا کرنا چاہے اپنی نافرام کرانا چاہے تو آپ کو ناپرمان کرنے سے روک دی کسی, کسی کی طرح کسی کی عزت کسی کی اسی کا دراز اور اس طرح آپ کے لیے ہو اور اس کے عزت کا احساس ہو کہ اسی کا آرامی کرتے ہیں احساس آپ سے تو آپ کے اوپر احساس کرنے والے اور کسی کی تکلیف رہی وجہ سے جو چیز اسی کا آگامی کرنے والے وہ ہرا ہے اور ہرا اور اس کے انام کا احساس ہے احاطہ سے سب سے بڑا احساس کسان سب سے بڑا احساس تعداد اللہ کا قرآن کی آپ کو پیدا کیا آپ کیا صحت تندرستی کی اللہ تعالیٰ نے کی کو ایک جن کے ساتھ آپ کا آپ کا احساس ہونا چاہیے اور ادار ہو جائے پکی احساس آپ کو آنا چاہیے ہمارے پکنی کے حساب کیے ہیں اور آپ ہمیں پہنچ جاؤ آپ کو اس کی حیا اور شرد کو آ رہا کسی کو بہت اب آپ کا خوش کہ آپ کے اوپر احسانات آپ کے بڑا آپ کے بارا آپ اپنے اردو اپنے بھاگ سے کہتے ایک انسان نے بھائی نے آپ کے پاس کچھ احسان کیا اور اس نے کچھ آپ کے ساتھ پہربانی کی ایک بنا رہے آپ اگر شاہی نہیں اور اس سے روش دیا جائے آپ اس کام آپ اس کے ساتھ کیا آیا ہے ایک ہی گاڑی کا تیار ہر انسان اس لیے سڑک آپ بے حضرت بے خراب ہے میں سب ہوں میرے بھائی اللہ ہمیں آپ کے اوپر جو کام آپ کو اوسان کیا ہے اللہ حافظ رکھ اور اس قدر یاد رکھتے ایسا رکھتا ہے کہ جس دن کا ہمارے تو آپ کا اور صرف اور آپ کا آگاہی کرتے اس کے لیے تنا ہے اگر ہم سب لوگوں کے سرگا پیدا کر دیں ابھی چار چیزیں اگر وہ اپنا اپن مکو ہم کتنا ہوتا رہا ہے سارا مارے لوگوں اس سر کو لینے کے بعد ہمارا دیو ہرا پر ہو جاتا ہے اور پھر فیصلہ کریں کہ ہم ہرا مارے ہیں کس سے ہرا ہے ہمارے اندر سرل ہو جاتے سب سے سالبوں میرا ہے تو سب میرے سلطان خانہ ہزار کہا خراب ہوتا ہے معامل ہے سامنے دے کا کہ سال گاؤں میرا باغ اس طرح سے ہر کرنے کہا کھڑا ہوگا ساد کا مدر میرا ہمارا ہاتھ کرے گا ہمیں ہر بار ہاتھ لینگا شہر تہوار ہے آج بنا نہیں یہ حیا تک میں ایک ہاتھ پر لگا ہوگا جو چاروں سی میں اپنے اندر کو پیدا رہے آگے پاس ہمارا جو ہے آخرا کر ہزار دنیا ہر بار پڑھا ہر سار آتا ہر ایسے ہزار آپ کے ہر آنسان اپنے سر کی عبادت کرے اپنا آگاہ کی عبادت کرے یہ چند سرکے عبادت تو وہ سب کے ہے اب سر اور سر سے پڑے ہوئے کتنے آنا ہے ان تمام پر استعمال کرنے میں ہلکا تارا قوان ہوا ہے انسان اپنے سر کی حفاظت کرے اللہ تارا کنگا بابا کی جب کے سر کو بچائے اور سب کو تمام تمام آرام ادا اپنا استعمال رکھے جن کا انسان کے سر کے ساتھ کر دیتے اس میں ساری چیزیں آ گئی پر وہ آپ کا دماغ آ گیا یہ دماغ انسان کے ساتھ نہیں آپ نہ رہے ہمیشہ تیس سو سے لے. جس میں اسلام کی آزادی ہو مغلوں کی سلا اسلام کی ترقی ہو اس وقت کا اس سر سے افراد کی نہ سرکاری اسلام کے خلاف کا ہو اور جس سر کے ساتھ ان آواز کی کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد آ رہی اس آرہوں اور تاکہ ہر آپ وائر کر پاتی ہے اگر جن آوا کو آپ نے وہاں کی تیوہار کیا ان کے لوگوں نے تیواش کیا جس پر ہمارا دلہ کیا ہے اس کا مطلب کی ہزار آپ نے نکل گئی ہم ایسا کراؤ کو حفاظت کریں ان آفا کے واپسی میں نہ رہے تھے ان آفا اور پوچھو کہ سنکارے اور آگے ہیں ہے اس کے سے کتاب کی وقت ندی کی ہٹلی کی کتاب کا بدانا پڑتا ہو سکتا جی بی مزاج سیخنے کے لیے آپ کا استعمال کرے گا سکتا لیکن پانچ سات گھنٹے فلمیں دیکھنے ہماری یہاں اسے فلمیں دیکھنا یہ ہاتھ سینے دیکھنا یہی اصل میں پہلا شامل ہو رہا آنکھوں کے بارت اور کسی سر کے ساتھ ہی آپ کی سوال ہے اس زبان کو آپ استعمال کریں ایسے رہی میں اچھا کیا کے بڑا تصویر تشریف میں پڑھاؤں میں اور نیاس ہو کر کے تحت اپنی بات کرتے ہیں اگر اسی سوال کے آپ کے بارے کو کیا اس زبان کے آپ نے کیا شکایت کیا رابطان کیا کسی کو آپ نے دافی دی اور کسی کے طرح آپ کسی دباؤ سے اس کام کے طرح اس دادوں کے خلاف کوئی آپ سزا کرے یا کچھ نہیں یہاں کے وجہ سے نئے بے دادی وغیرہ آپ یاد کر دیتا ہے سلام ہے اور جیون کی نہ کے ساتھ ہماری سوال بد ہوتی ہے کا طرح ہمارے اندر آیا ہے آپ ہماری رہا اللہ تعالیٰ سے اللہ کرو پیسے حیا نہیں ہے تو ہر کچھ ہونا جبکہ اپنے پر اور سر کو بتانے کا آواز کا رکھ کر جمے والا ہوا ان شاء اللہ آپ کرتی ہے یہ تیس قسم کی آپ ہے جس پر اور ہٹا بڑا کھڑا کرتے کام کرتی ہے کہ وہ کرتی عبادت کرے عبادت کا بات ہے دیش میں آرام کو متا میں پھر ہے سیلا سینے میں پھر ہے کس دل میں حما چینوں کا خیال نہ ہو ملازموں کی محبت نہ ہوتا ادب سینا کا تک پہنچنے ہو اپنے آرموں کی نفرت نہ ہو آرموں کی محبت ہے ایسان کی بحبت ہے چیز کی بحبت کی اور تمام کی جیسی ساتھ میں کی بہت ہو اسی طرح سے کھیت کے ساتھ آپ جہاں گڑے ہیں آپ کی جانوڑے کس مین اتنے آ رہا ہے ان تمام ہم کی آپ سے بارش کرے ان کا استعمال آرام و دائز طریقے کا ہو آرام اور لاتا بڑھے رہو آپ کے لاتا کر دے ہے نمبر سکس آپ کے ساتھ مجھ گرا اور جو ہزار سے آیا کر دے گا اس تک نہیں ہو سکتا جب تک کی ہوگی مو مکمل <سؤال> کے بعد سے ہوگا ہر وقت کا رت میں ہے وہ پوری موت آپ کو برابر یاد رکھو اور پھر آپ کا بھی نہیں یاد رکھنا وقت اور آپ کے پاس سبر سے ٹک جاؤ گے سرکن کر کے مٹی کرنے پر جاؤ گے اس کا بھی تصور آمت تمہارے چہروں ہو اور اگر انسان سب سے زیادہ انسان کو سہارنے والا ہے لیکن اگر موت سے مر رہا ہے اتنا مرنا سیدھا کڑا نہیں رہتا یہاں ایک مرتبہ عدالت میں آپ کو کڑا ہونا بہتر دیکھیں کتنی شکر رہتی ہے پتا چلے اگر آپ کا دیکھو عدالت میں تو ساری جی نے آپ کرتے وہ اسے آپ استعمال کرتے تو آئے آپ کرواتے تو صرف کافی کے دنیا کے حوالے سے کافی کے کام کھڑا ہوا اور جب سر مرنے کے آپ کو گئے ساری دنیا سوچ گئی اور آپ کے اندر کو ہوا مگر تمہارا رستا ہے تمہارا کو ہم اس کے رات کو اگر انسان یہاں ہم اس کے راست رکھا رہے اور انسان پورا ہے آپ سات باتیں پھر انسان اگر پورا ہے اس طرح کو بٹھی اور ہر اس کا اس طرح سے بات ہے آج ہمارا ایک اٹھوڑا ہر اس کا ہونا ہے اسی لیے آپ ایک ساتھ بڑھ رہے لوگ اگر ہم کرو شرم کرو اتنا کتنا ہمارا دوست ہمارا ادا ہو جائے اور وہ پہلی چیز ہے اپنے سر اور اس کے متصد آباد حفاظت کرو دیش نمبر دو اور دیش کے دور میں جتنے آگاہ حفاظت کرو نمبر تین متعدا سبر ہوگا ہمیشہ دوست پیدا رکھو اور جنگل کے میں ساتھ کیا ہے ان کا انتظام ہو نمبر چار آپ نے ساتھ سمایا مدارا گز آ کر مد آ رہا گر آخرا لوگوں کو کے سمے جانا ہے اور یہی دنیا کی آخرت آخر کی کھیتی ہے دنیا اور بند گا ہو اندھا اس کی مٹی کی مٹی کو کی سارا oh تارا سے ادا کرنے کا اپنا تارا سے آیا نہ ہوتا اندھا تارا سب کو میری سوفیٹلی بنائے اور سب سے آیا وایا بنائے اپنا سلجھا رہا کچھ بے کتنا ہوگا آدھا لگے گا ہر آتا ہرتے ہو اور یہ آخر کے آ کے بہت بندوستان یہاں بناتے ہر طرح کا کنیکٹ کر کے پوجا تمام اکتیا آتے تھے اور اپنی تیسرے کا ہوتے اس کی تعداد ہوتی لیکن ایک پیغام دے رہی ایک پیغام دے رہی تمام انتیہ لے کر کے آتے ہیں اور پیغام ہوتا ہے اور وہ پیغام دے رہی آج تک بڑا کیا حضرت ابراہیم کی ساری تعریف بات ختم ہو گئی آج آباد کی ساری نتیجہ بے خطرہ حضرت روح کی ساری نتیجہ بے خطر لیکن یہ پریشان حضرت آج سے لے کر کے شروع ہوتی ہے اور آج تک وہ ہیں اور ہے ہر موبائل <سؤال> ہر اپنے حکومت پہنچایا اور اپنے اندر پہنا تھا ہر طرح کروڑے جو مہاراشٹر مہاراشٹر دوست چوکی کرتا کو کہتے ہیں آپ کہاں ہوگا کہ بچے حالات کر دیا آپ اسی خیال سے کہنا آپ کیا رے میرا میرا ہی آپ نے وہ آپ پہ دیا تھا اپنا حاصل ہے تمہیں حیا کرو کرم کرے تو ادارہ دستیں اپنا حاصل اگر تم کی حیا کے ہوئے والی گرائےپور سے سب سے بڑی تیز آ رہا ہے اور آجوٹے سے بڑے تم نیا ہوتا ہو تو ہوتا ہوا رہے ہزار ان کا آپ کیا ہے ہم سو یہاں آپ پانچ نہ ہے اور پانچ نہ ہے ہم سم سے پانچ ہے پاس کے بگلے پانچ اطراف اباب ہے اچھا کیا ہے نمبر ایک میں آتا بتاؤں آپ کا جس کا خرچ ہے اس میں گاؤں نہ جب ماتا کے راشی لوگ کرنے رکھتے ہیں اور پوری گور مادہ پاسی کے شکار ہو جائے تو ٹولہ ندی کے بادے پٹولہ اپنے بابوں کو دورا جب ماتا کے راشدی کرنے رکھتے ہیں تو بنا اور के کے اوپر ان کے کشوڑا رہوں میرا سارا کے بارے میں جب وہاں آ کروں کے بار آ من پاتا اور سب کئی لوگ اللہ کی واتا باہر کرنے کے بجائے اپنی منوانی زندگی گزارنے لگے اور یہ کہتے رہے کئی اسلام میں ہماری شرکت دے اور یہ اسلام کو سمانے میں سکتا تھا اور دنیا کہاں سے کہاں کہاں کوئی اسلام کیا ساتھ دے گا اب پھر کیا بھی کبڑ ہو جب اسلام کو لگ رہا چار کرے اللہ کی کتابوں کو اللہ کی کتابوں کو لگ رہا چار نبی کی سنگت اور نبی کی غریبی طریقے کو پیچھے سے کام کر کے اپنی مردانی زندگی سبارنے لگے اللہ حساب کے ان کے نمبر بیس اب ہمارا کے بعد اپنی باہر کراؤں اور جب کسی کروڑ کے حیا ہو جائے آیا خراب ہے بھائی سر اٹھ گیا سب اٹھ گئی ہم سب مرتاؤں آیا تھا اور نہ بوڑھوں میں نوجوانوں میں نہ بچوں میں نہ بچیوں میں اب آیا نہیں بالکل جاتا برابر آیا ہو جاتے ہے ان لا حکاشی ہے بڑھو کچھ آپ کے قسم ہوتی ہے کسرت سے سرکت کر دیتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں سروے آتے ہیں سیلاب آتے ہیں اور ایسی میں سی بیماری کر دیتے ہیں جن بیماریوں میں ابو آپ کسرت سے ہوتی ہے ان بیماریوں کا کوئی لابھ ہوتا ہے یہ پھیا کام ہے نمبر کا ہوا किया और और ना है गया और सब कहीं नाम और पाओ में कमी खर में रखते हैं और छठी बार पड़ा पेगा लेने की बारी गए थे कूड़ा में ज्यादा में और देने की बारी आए थे हटा देते थे चार नाव पाओ चार नाम और पाओ में लेन देन में करते हैं अन्न हटा रहा अन्न और नगर था अन्न हटा रहा पथड़ों को पगड़ पथड़ों को पगड़ हटा देते شریر اور طرح طرح کی تنکیاں ان کے اوپر پسند کر دی جاتی ہے نمبر فور ہمیشہ سوایا اوا والے انام سب جب کسی کام کے اوپر سارے کو تو کیا اور ٹکا تنا کرنے کے بجائے ٹکاس کو روک دیتے ہیں تو ٹاٹا والے ان سبرنگ تو تارا آس آرام سے بارش کو لیتے ہیں میرے بھائی سجی کو دارے لیتا یہ گہرائی آزادی اور ترقی نہیں ہے یہ خود مختاری نہیں ہے بلکہ گہرائی جرآب ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ اماؤ کو بڑی کتر سے لیتا ہے آرام کاری ہوتی ہے لاکھوں نہیں لاکھوں بچے کو دیے جاتے آج دنیا میں گا لو آپ کی حیاں عام ہوئے کس طرح بچوں کو شراب کھوٹا رہا ہے اور کس طرح کا بچوں کو ساتھ ڈالا جا رہا ہے میرے بھائی ہم آپ اعلیٰ بات کو کر دیتا ہے اور بہت سی زیادہ سیٹ ہونے لگنے کا کہاں کی حیا آ جائے اور کہاں سے حیات ہو جائے اللہ تعالیٰ سب بنائے ہے اللہ اور ساگا <سؤال> ہمارے واقعی ادارہ یہ جو قندال کا تصور قلت الله على الصوف قولوا لا اله الا الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اكتبوا السلام وقولوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته